عقیدہ یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں ایمان کی کچھ رمک بھی ہوگی وہ جہنم میں اپنے گناہوں کے بقدر سدا پا کر پھر اس سے بلا آخر نکال لیا جائے گا جن کے دلوں میں سرے سے ایمان کی رمک نہیں ہوگی خلود ان کے لیے جن کے دل میں ایمان تھوڑا سا بھی ہے اب یہ جو منافقین جن کا میں نے ارض کیا ہے اسی لیے وضاحت کی تھی کہ عام گناہ گار اور منافق یہ در حقیقت ان میں ایک تعبیر کا فرق ہے باقی تو وہی کچھ ہے وہی تضاد ان کی زندگیوں میں ہے وہی تضاد ان کی زندگیوں میں ہے۔ میں تو بلکہ سائیں عبدالرزاق صاحب کا وہ کون سنایا کرتا ہوں جو دم کافر سو دم کافر وہ منلم یحق اللہ فا اللہ کا حمل کافر ہوں ہم ہر روز نمالوں کتنے فیصلے کر رہے ہیں پوری ملک پوری امت کی سطح پر جو فیصلے ہو رہے ہیں عالمی سطح پر عالم اسلام کو سب کے سب اللہ کی شریعت کے خلاف ہو رہے ہیں تو ہم تو سب کے سب کافر ہیں قرآن کا فتویٰ ہے تو اس اعتبار سے وہ جو کفر اور حقیقی کفر اور ایک قانونی کفر اسی طریقے سے نفاق یہ جو غیر شعوری نفاق ہے اس میں اور گناہ گاری میں فرق نہیں ہے لہذا یہ ایک مرتبہ جو حائل کر دیا جائے گا فصیل کو یہ ابدی نہیں ہے بلکہ ان میں سے بھی جن کے اندر کچھ ایمان کی رمک ہوگی ان کو بہرحال حال نکلنا ہے اس لیے سراہد کے ساتھ یہاں پر دروازے کا ذکر کیا گیا ورنہ یہ کہ یہاں پر واقعہ یہ کوئی اور محل اس کا نہیں ہے کیوں اس کا تذکرہ کیا گیا عام لوگوں نے یہاں پہ میں نے دیکھا ہے جنہوں نے زیادہ غور نہیں کیا اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے حالانکہ پوری جو پکچر سامنے آتی ہے دروازے سے داخل ہونے کا سوال ہی نہیں وہ تو فصل قائم ہو چکا پہلے جن کے پاس نور تھا وہ تو نکل گئے اور یہ پکارتے رہے گئے ذرا ٹھہرو اب اس کے بعد فصیل آ رہی ہے فضورے میں نہ ہوں اور فا جو ہے تاقیب کے لیے اس, اس کے اندر لازمن جو ہے بعض کا تسکرہ موجود ہے تو وہ تو تقسیم جو ہو چکی ہے یہ نہیں کہ اب جنت کے اس داخلے دروازے کے داخلے کے لیے جو, جو ہے جنت میں داخلے کے لیے دروازہ ہے نہیں بلکہ در حقیقت یہ دروازہ آئندہ کے لیے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ ایمان کی رمک روشنی تھی لیکن یہ کہ مجموعی طرز عمل کے اعتبار سے وہ صدا کے مستحق ہو چکے ہیں لہذا وہ اپنی صدا کے بقدر صدا اپنے گناہوں کے بقدر صدا پا کر نکل آئیں گے یہ اہل سنت کا ایمائی عقیدہ ہے اور قرآن مجید میں کہیں اور اس کا تذکرہ نہیں کیوں نہیں ہے یہ بھی سمجھ لیجئے بلکہ یہ گویا کہ سورہ حدیث کے ذمن میں دوسرا نقطہ آ گیا بعض چیزیں عقلی اعتبار سے اتنی بلند ہوتی ہیں کہ عام لوگوں کے سامنے ان کو بیان کرنا ان کے لیے فتنے کا سبب بن سکتا ہے لہذا اعلیٰ ترین فلسفیانہ مسائل کو قرآن دیں بہت ہی خفیہ انداز میں سسری انداز میں بات کہہ دی ہے سمجھنے والا سمجھ جائے گا آکلانہ اشارہ کافی لیکن یہ کہ عام آدمی اس پر سے گزر جائے گا جیسے کوئی خاص بات نہیں اگر بڑے اہتمام کے ساتھ وہ بات آئی ہوتی تو عام آدمی بھی رک جاتا اور غور کرنے پر مجبور ہو جاتا جبکہ اس کے اندر اس کی استعداد نہیں ہے صلاحیت نہیں اسی لیے شاید آپ کو معلوم ہو کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دو کتابیں لکھی ہیں مضنون اہل ہی ایک کتاب وہ ہے خاص وہ کہتے ہیں عام آدمیوں کے پڑھنے کی نہیں ہے یہ جو ذہنی فکری اعتبار سے وہ بلند سطح پر ہیں جو اہل ہیں اس کے لیے ان کے لیے میں کتاب لکھ ایک ہے کہ جو ان کے لیے عوام کے لیے لکھی گئی ہے اور یہ عام آدمی تو کرے گا لیکن قرآن تو ظاہر بات ہے کہ ایک ہی کلام ہے اللہ کا اس میں سب کی لیے سب کی ضروریات کو کیٹر کیا گیا ہے تو جیسے وہ بات تھی اسی پر اس کا اضافہ کیجئے کہ دین کے بعد ایسے حقائق ہیں کہ ان کو زیادہ عام کر دیا جائے تو لوگوں میں بے عملی پیدا ہو جائے گی یہ تو تصور کرنا ہماری سے ممکن نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں داخلہ جو ہے وہ کس درجے شدائد اور مسائب جو ہیں وہ اس کا ذریعہ بن جائے گا لیکن یہ کہ آدمی کے اوپر وہ جو ایک گرفت ہوتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ نکل جائیں گے ایمان کی کوئی رمق بھی ہوئی تو نکل جائیں گے اس سے خام جو ہے انسان کے آساب جو ہے جھیلے پڑتے اور اس کے اندر عمل کا جذبہ جو ہے وہ کمزور پڑتا ہے لہٰذا یہ مضمون قرآن مجید میں شرح وشت کے ساتھ نہیں آیا یہاں میرے نزدیک قرآن مجید میں یہ مقام ہے جیسے کہ سورت الفرقان جو ہے اس میں ایک مقام ایسا آیا ہے کہ جو عذاب قبر کا ثبوت بن گیا قرآن مجید میں ورنہ سرحد کے ساتھ قرآن مجید میں عذاب قبر کا تذکرہ نہیں یو لہ الزاب و یومل قیامت کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن معلومات کے قیامت سے پہلے بھی کوئی عذاب کی شکل ہے تبھی تو دبلا کیا جائے گا اضافہ ہوگا لیکن یہ کہ اس کو بھی سراحت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان نہیں کیا گیا تو یہ ایک دوسرا نقطہ ہے جس کو نوٹ کر لیجیے زور بے نہ ہوں بسور لہو بابن بات نہ ظاہر اب اس کو چشمے تصور سے دیکھیے وہ گئے اہل ایمان نکل گئے ادھر یہ رہ گئے اور فصیل حائل ہو گئی یونادو اب وہ انہیں پکار کر کہیں گے المن کم کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے یہ تعبیر ہے کہ دنیا میں منافق اور مومن گناہگار اور متقی گڑمڈ ہے سب مسلمان ہیں بلکہ میرے نزدیک تو قانونی اور دستوری حقوق منافق اور مومن کے اور متقی اور فاسک کے بالکل برابر ہیں دنیا میں معاشرتی حقوق سیاسی حقوق دستوری حقوق میں کوئی فرق نہیں ہے اس لیے کہ باہر قانونی جو ہے کیٹیگری وہ تو ایک ہی ہے جو مسلمان ہے مسلمان ہے جیسا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا موقف ہے کہ علی امان اللہ عزید ولا یا ان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے وہ تو ایک جو ہے ایک کانسٹیوشنل لیگل اسٹیٹس دیتا ہے انسان کو اور وہ جامد ہے وہ گھٹنا بڑھتا نہیں متقی ہے اللہ کے ہاں عجر لے گا فاسق ہے وہاں سدا بھگتے گا یہاں تو مسلمان برابر ہے المسلموں کفون کل لے تمام مسلمان آپس میں بالکل ہم پلہ ہے برابر ہے کف ہے قلم یقو کف ون احج. وہ لفظ ہے جو کف ہے سب برابر ہے بالکل مرتبے میں سٹیٹس میں لیگل کانسٹیٹیوشنل پوزیشن سب برابر ہے فرمایا علم نکم ماکوم وہ یہ پکار کر کہیں گے یہ کیا ہوا اتنا عظیم فرق و تفاوت کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا ہم بھی مسجد نبی میں نمازیں ادا نہیں کرتے تھے تمہارے ساتھ وہ تو عبداللہ ابن ابئی بھی نماز ادا کرتا تھا پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا اور جب حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے خود کھڑا ہوتا تھا اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے اور کہتا تھا دیکھو لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں ان کی بات پوری توجہ سے سننا حالانکہ تھا منافع ایک نمازیں بھی پڑھتے تھے روزے بھی رکھتے تھے وہ تو عین جب عہد کا موقع آیا تو معلوم ہوا کہ ہو تین سوال بھی ہو تین سو آدمیوں کو لے کے واپس آ گیا جب تک وہ آزمائش نہ ہو کیسے وہ وہ تو چھلنی آزمائش کے ذریعے سے لگتی تھی تو ورنہ تو وہ دنیا میں برابر تھے اور حضور نے اس شخص کی نماز جنازہ ادا کی ہے اس کی تقفیم کے لیے اپنا کرتا عنایت کیا اس لیے کہ اس کے بیٹے جو تھے عبداللہ ابن عبد ابن ابئی وہ مومن صادق انہوں نے آ کے درخواست کی حضور میرے باپ کا انتقال ہو گیا اگر آپ کو علاج فرما دیں میں اس کا کفن دوں نے کرتا اتارا دے دیا حضرت عمر روکتے رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس منافق کو دے رہے ہیں آپ نے فرمایا عمر میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا میں کیوں انکار کر کے میری مروت اور میری شرافت سے بڑی ہے ایک مومن صادق ہے وہ مجھ سے درخواست کر رہا ہے میں اس کی درخواست نہ کروں یہ گویا کہ مرتے دم تک لیگل سٹیٹس اسے مسلم کا حاصل رہا مرنے کے بعد بھی قبر میں اترنے تک بھی مسلم کا سٹیٹس حاصل تھا یونادو نہ ہوں ملم نکم ماکم کالو بلا کیوں نہیں جواب دیں گے اب اہل ایمان کیوں نہیں ولا فتنتم فتن اب یہاں نوٹ کرتے جائیں یہ الفاظ ہے یہ خزانہ ہے ایک بہت بڑا علم کا معرفت کا تفقو کا فتنتم ولا کن کم فتن تم انف ہو سکوں جا وغرم بلغر تو تم ہمارے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں لیکن تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا فتن تم نوٹ کیجئے گا اس کو تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اب فتنے کی تین نسبتیں ہیں اچھی طرح سمجھ لیجیے کہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہم نے فتنے میں ڈالا غلط فتن الزین من قبل یہ تو ہمارا قاعدہ رائے سوران کبوت میں ہم پڑھ چکے یہاں فتنے میں ڈالنے والا کون ہے اللہ ہے ہم نے فتنے میں ڈالا ہم نے آزمایا تمہیں ہم دیکھنا چاہتے تھے کون کڑا ہے کون کھوٹا ہے کون حقیقت مومن ہے کون جھوٹ موٹ کا مدعی ایمان ہے امتحان ہماری طرف سے لیکن امتحان آ رہا ہے کس کے ہاتھوں ابو جہل کے ہاتھوں آ رہا ہے تو گویا کہ دوسری نسبت ہو گئی ان کفار کی جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے کہ وہ فتنے میں ڈال رہے ہیں مسلمانوں کو جیسا کہ سورہ بروج میں فرمایا ان ن لذین فقن المو مین ولمسم یتوبو فلحم عذاب و جہنم ولحم عذاب الحری وہ لوگ کے جو اہل ایمان مردوں کو اور عورتوں کو وہ فطروں میں مبتلا کرتے ہیں آزمائشوں میں ڈالتے ہیں ستاتے ہیں تکلیفیں دیتے ہیں ان کے ایمان کی جو ہے کے لیے آزمائش پیدا کرتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے اگر انہوں نے توبہ نہیں کی ہے توبہ بھرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لی مان لے آئے تو ٹھیک ہے تب تو سارا کا سارا جو ہے پچھلا کیا دھرا جو ہے معاف ہو جائے گا ورنہ ان کے لیے عذاب جہنم ہے تیسری نسبت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود ڈالتا ہے فتنے میں اس سے مراد کیا ہے وہی جو محبتیں ہیں جو سورت تغابن کی آیت کا میں حوالہ کر دے چکا ہوں یادین عامل ان نماز ولاد کم ادو القم فاظم نے یہ جو محبتیں ہیں تمہاری اہل و عیال کی بیوی کی اولاد کی اور انما اموالکم والم و اولاد کم اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے ان سے ضرورت کی حد تک دنیا کی جو بھی ضرورت ہے اتنا لگاؤ رہے ٹھیک ہے لیکن جہاں ان میں سے کسی ایک کی محبت بھی اللہ کی محبت سے بالا ہو گئی گویا کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں بتلا کر دیا یہ تو انسان کا اپنا عمل ہے یہاں ذرا پھر میں بعد میں وہ آج سناؤں گا ابھی پہلا دفعہ سمجھ لیا بلا کن کم تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا وہ اور پھر تم گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے تربس کے معنی انتظار بھی ہے ایک آدمی چھٹک کر کھڑا ہو جائے ایک تو وہ ہے جو چل رہا ہے ہر کے باد آباد ایک کسی وجہ سے چھٹک کر کھڑا ہو گیا چلو نہ چلو بڑھوں نہ بڑھوں یہ ہے اصل میں تربس دیکھیں تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو دیکھو حالات میں کیا تبدیلی آتی ہے ان ساری صورتوں کو دیکھ بھال کر دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح چلو سنبل بچ بچ کر چلو ممن انا سے میاں اللہ کچھ لوگ ایسے بھی جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں کنارے کنارے مجھار میں نہیں کودنا چاہتے اللہ حرفن بھائی نصاب خیر ہی خسرت دنیا والا ہو حج کی آج لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو بچ بچ کر چلنا چاہتے ہیں کنارے کنارے مجھار میں نہیں جانا چاہتے اگر خیر رہے تو بس مطمئن ہیں اور اگر کہیں کوئی امتحان آ آزمائش آ گئی تو عدے منہ گر یہ ہے دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ تو یہاں فرمایا گیا جب تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا مال اولاد اہل و عیال الائی کے دنیاوی جائیداد پروفیشن ان تمام چیزوں کی محبت تم پر غالب آ گئی نتیجہ کیا ہوا اب تربس چلوں نہ چلوں بڑھوں نہ بڑھوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے یہ ارادے انسان کے ہوتے بھی ہیں چلنا بھی چاہتا ہے نیکی بھی ہے انسان کے اندر ایما مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے یہ تردد جیسے قرآن کہتا ہے سورہ نصاب میں مزبزبینہ بین ظالق یہ مزبزب ہو کر رہے گئے مزمزبھی رے بہم یا یہ اپنے شکو کو شبہات میں متردد ہو کر رہے گئے ایک ہوتا ہے یکسو ہر چادہ باد تو تربش نتیجہ ہے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنے کا تیسرا نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے ور تب تم وہ جو ایمان کی پونجی تمہیں نصیب ہوئی تھی اب اس میں شک اور شبہ کے کانٹے چبھنے شروع ہو گئے پتا نہیں ہے بھی کہ نہیں اپنا سب کچھ یہاں پہ ہم دے بیٹھے اب پتہ نہیں آخرت ہو بھی ہوگی بھی کہ نہیں کوئی یقین تو نہیں کسی نے دیکھا تو نہیں اس لیے کہ یہ سارا سودا جو ہے ادھار کا ہے ان من لاشتراہ المومنفس <الْجَنَّة> اہل ایمان صلاح نے ان کے مال اور جانیں خرید لی ہیں جنت کے بعد جنت تو ملے گی آخرت میں یہاں تو نہیں ملے گی تو ادھار کا سودا ادار کے سودے پر تو آدمی کا دل جو ہے ذرا کچھ نہ کچھ کس تو متردد ہوتا ہے ایک تو نقد سودا ہو تو ٹھیک ہے جدم بے دم ایک چیز ہاتھ سے دی دوسری لے لی وہ بادلہ ہو گیا فوراً لیکن یہ ادھار کا سودا تو یہاں پہ یقیناً پھر دو کچھ ایمان کی پونجی تھی جیسے برف پگھلنا شروع ہوتا ہے وہ پگھلنی شروع ہوئی وار تب تم یہ نتیجہ ہے اس کا کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا پھر تربس میں مبتلا ہو گئے اور اس کے نتیجے میں جو پونجی ایمان کی تھی وہ تمہارے ہاتھ سے جانی شروع ہوئی وہ دولت جو ہے زائل ہونی شروع ہوئی اب یہاں وہ آئٹ نوٹ کر لیجئے جو ہمارے درس میں آ چکی ہے پہلے یہ فتنے کے لیے اور اس کے لفظ تربس جو اس کا نتیجہ ہے اس کو جاننے کے لیے لازم ہے وہ آیت یاد رہے سور توبہ کی آیت نمبر چوبیس کل امکان اباؤ کم و ابلاؤ کم و اخوان و ادواجم وشیرت حکم و اموال ان تو تجارت کا سادہ مساکل و تردو احب عل من اللہ و رسول و جہاد ان حقا یاتی اللہ عمری و اللہ یا دل قمل پھا سکتی این ابھی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی بیویاں اپنے رشتے دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جو بڑی محنت اور مشقت سے جمائے ہیں ان کے کساد کا مندے کا تمہیں ہمیشہ اندیشہ رہتا ہے اور وہ جائیدادیں اور وہ بلڈنگیں اور حویلیاں اور کوٹیاں جو تمہیں بڑی پسند ہیں یہ آٹھ چیزیں اگر زیادہ محبوب ہیں محبوب تر ہیں تین چیزوں سے اللہ سے اللہ کے رسول سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بارہ میں نے ارز کیا ترازو ہے ہر شخص اپنے باطن میں نصب کر لیں ایک میں آٹھ چیزیں ڈالیں پانچ ہیں الائی کے دنیاوی باپ بیٹا بھائی بیوی اور رشتہ دار باقی تو ہر انسان اس کے بعد ہی آئے گا اس سے پہلے کوئی نہیں آتا اور تین چیزیں ہیں دنیاوی مال و اسباب کاروبار ہے یا کوئی نقد ہے جو بھی ایسٹس ہیں اور یا تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بلڈنگ ہے جائیداد تو وہ مال و منال اور یہ جو بھی رشتہ اور رشتہ داری اور دنیا کے لائق ہے یہ آٹھ ایک پرڑے میں ڈالو دوسرے میں تین کی محبت ڈالو اللہ کی محبت رسول کی محبت اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت دیکھو کون سا بھاری ہے اگر یہ آٹھ والا بھاری ہے تو فتربسو جاؤ انتظار کرو وہ ہے لفظ تربس طرب ہو گئی گو م چلو نہ چلو اسی کو اقبال نے وہ ایک شیر میں جمع کیا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ او پیون گمان بتام و گما لا الہ الا اللہ یہ سب وہم و گما کے بت ہیں چاہے وہ رشتہ و پیوند ہو اور چاہے وہ مال و دولت دنیا ہو تین چیزیں یہاں مال و دولت دنیا کی آئی ہے رشتہ و پیوند کے پانچ ان آٹھ کے مقابلے میں تین محبتیں اگر بھاری ہیں تو تہنیت ہے مبارک باد ہے اور اگر یہ آٹھ محبتیں بھاری ہے فتربسو اب اس آیت میں جہاں شروع سے لے کر آخر میں لفظ آئے تربسو یہاں گویا کہ اسی کی ولاکن نکم فتن تم انفوس تیسرا نتیجہ برتب اب جو پونجی تھوڑی بہت ایمان کی تھی آیت میں سنا چکا ہوں سورہ منافقون کی زالے کا بے اندم آم لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہو جاتا رفتہ رفتہ ہوتا ہے تغریجن ہوتا ہے پسپائی ہوتی ہے اور اس کے بعد آدمی جو ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ بالکل ہی ایمان سے خالی ہو جائے یا جا ایمان اتنا فیبل رہ گیا ہے اتنا کمزور رہ گیا ہے کہ وہ آپ کے عمل پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تو ظاہر بات ہے کہ اب آپ کے عمل میں تناقض ہوگا، تزاد ہوگا کہیں گے کچھ کریں گے کچھ یا آئی حلزین آمنو لما تقولا تفعلون وہ کیفیت ہو جائے گی کہ جو سورہ صف کے اندر دوسری آیت میں آئی ہے اس کے بعد آئی ہے دیکھیے اسی لیے میں ارض کر رہا ہوں کہ یہ عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید ہے. فرمایا و غرت کو مل یہ چوتھا مرحلہ ہے انسان اپنے آپ کو کچھ من گھڑت خوش عقائد سے بہلاتا ہے امانی جمع امنی یا تمنا جس سے یہی مادہ ہے جسے جس تمنا کا رقص بنا تمنا آرزوے صحیح ترین اس کی انگریزی میں رینڈرنگ ہوگی وشفل تھنکنگ اس کی مثالیں جو ہے وہ یہود کے عقائد سیوگ فرو اللہ معاف کر دے گا بخشنے والا ہے بخشن ہے ہمیں تو بخشی دیا جائے گا آخر کچھ بھی ہے کلمہ گو ہے کچھ بھی ہے محمد کے نام لیوا تو ہے صلی اللہ علیہ پھر ہمیں تو اگر ڈالا بھی جہنم میں تو گنتی کے چند دن لن تم صنارو اللہ یا ماد نہ اللہ واہ با ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں لاڈنے ہیں بیٹوں کے مانند ہیں ابراہیم کی نسل سے ہیں آخر تو کیا اللہ تعالیٰ کچھ بھی لحاظ نہیں کرے گا ابراہیم کا جس کو کہا ہے کہ بتخص اللہ ہو ابراہیم آ دوست کی اولاد کوئی فکر نہیں کرے گا اس کا تو ہمارے ساتھ پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ہوگا عام لوگوں والا معاملہ نہیں ہوگا یہ امانی ہے قرآن جہاں کہیں ان کے یہ عقائد نقل کرتا ہے فرماتا ہے پھر ساتھی تل کا امانی ہم یہ ان کے وشفل تھنکنگ ہے ان کے من گھڑک خیالات ہیں قل ہاتو برہا نقم انکم تم اے نبی ان سے کہیے لا دلیل اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہیں تورات میں یہ گارنٹی اللہ نے تمہیں دیے وہ ہے وغرت کم المانی پھر ضمیر کو تھپک کر تھپک کر پھر یہ جو امنیتیں ہیں یہ امانی ہیں یہ من گھڑت عقائد ہے یہ طفل تسلیاں انسان کو سناتی ہیں آخری بات کیا ہے وہ غر رکم حتیہ جا امر اللہ یہ وہی الفاظ آ جو چوبیسویں چو، چو آیت میں ہے فتح عبس حتّیہ یاتی اللہ بے امر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے یعنی جب یہ جو حق و باتیں کی کشمکش ہو رہی ہے اللہ کا فیصلہ آ جائے یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ موت بھی ہے اللہ کا فیصلہ قیامت بھی ہے یہاں پر بھی وہی لفظ آیا حتہ جامر اللہ وغیرہ بلاہ غرور اور تمہیں اب غرور یہ نوٹ کیجئے گا غین پر زبر ہے ایک ہے لفظ غرور غین کے پیش کے ساتھ غرور جو ہے وہ ایبسٹ ناؤن ہے جس کو ہم اردو میں بھی غرور کا لفظ استعمال کرتے ہیں بڑا غرور ہے اسے بڑا غرور ہے مغرور اس میں فائل ہے لیکن یہ کہ غرور یہ درحقیقت وہ اس کا ایپسٹ نہ ہو لیکن غرور غین کے زبر کے ساتھ یہ فرور کے وزن پر یہ مبالغے کا سکا بہت بڑا دھوکے باز اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اس بہت بڑے دھوکے باز نے یہاں مراد ہے شیطان شیطان لعین یہ شیطان لعین بھی انسان کو مزید لوریاں دے دے کر سلاتا ہے اور کیا اس کی لوری ہے جی اللہ بڑا غفور ہے کہاں وہ سزا دے گا یہ تو ایسے ہی ذرا ڈرانے کے لیے لوگوں کو سیدھے ہو جائیں ورنہ کہاں کیا کوئی ماں اپنی اولاد کو جہنم اپنی آ... اپنے ہاتھوں آگ میں ڈال سکتی ہے تو جو خالق ہے مالک ہے یہ صرف کہنے کی باتیں ہونے والی باتیں نہیں ہیں یہ آپ کو اپنے یہاں بھی جو ملنگ قسم کے سوفی ہیں وہاں یہ باتیں مل جائیں گی معلوم ہوتا نہیں یہ تو ایسے ہی بس صرف ڈراوئی ہے ورنہ نہیں ہوگا اللہ تو بڑا کریم ہے بڑا है نواز ہے بندہ نواز ہے بڑا ہی وہ غفور ہے رحیم ہے لہذا اس کے بارے میں یہ گمان نہ کرو اسی لیے ایک پوری سورت اس موضوع پر ہے آخری پارے میں سورت الفقال یا یوحل انسان ما رب کل کریم کس شے نے تمہیں دھوکہ دیا ہے اپنے رب کریم پر وہ کریم بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن عزیز ذنتقام بھی ہے انتقام لینے والا بھی ہے وہ قہار بھی ہے وہ سزا دینے والا بھی ہے شدید العقاب بھی ہے اس کے تو تمام شانے ہیں اور ان تمام شانوں کو اپنے سامنے مستحضر رکھنا ضروری ہے بس ختم ہو گیا ابھی اس آیت پر گفتگو جو ہے آئندہ سیشن میں بھی جاری رہے گی بارک اللہ لی و لکم فل قرآن العظیم و نفانی ویا کم بل